الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ان اندکم من سلطان بہذا اتکولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان اللزین یفترون علی اللہ القذب لہا یفلحون متاف دنیا سم علین مرجی اہم کو بہ کانو یق مشرقین کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی حالانکہ وہ اللہ پاک ہے اولاد سے وہ غنی بے پرواہ ہے اس کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اے مشرقین تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل بھی ہے کہ کوئی نہ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں میرے پیغمبر آپ کہہ دیں بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دنیا میں تو چند دن نفع اٹھا لیں کھا پی لے پھر ہماری طرف ہے لوٹ کے آنا ان کا پھر ہم چکھائیں گے ان کو شدید عذاب بدلہ ان کے کفر کا سبحان ربک رب کا العزت اما یسفول سلام على مولا نام <تصفيق> <تصفيق> پچھلے درس میں مشرقی نے مکہ کا شرکیہ عقیدہ اس کے متعلق کچھ بیان ہوا آپ کو یاد ہو پہلے دو درسوں میں یہ بیان ہوا تھا کہ مشرقی مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے مشرقی مکہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے وہ اللہ کو خالق مالک رازق مہی ممید مدبر مانتے تھے اصل شرک ان کا یہ تھا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے جن کے سجدے کرتے جن کی نظریں اور نیازیں دیتے جن کی منتیں مانتے اور چڑھاوے چڑھاتے ان کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے رب کے ہاں سفارشی ہیں اور یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں ہم چونکہ گناہ گار ہیں روسیا ہیں بدکار ہیں ہماری اللہ نہیں سنتا اور ان کی اللہ نہیں موڑتا یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں اور اللہ تک ہماری دعائیں حایتیں پکاریں پہنچا دیتے ہیں اور اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا قرآن پاک کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ جن کی پوجا پاٹھ ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں پیارے ہیں اور اللہ سے یہ کام کروا دیتے ہیں اللہ سے یہ منوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تک یہ ہماری گزارشات اور دعائیں پہنچاتے ہیں یہ آیت نمبر 68 سورت یونس کی جس کو میں نے ابتدا میں تلاوت کی اس پر ذرا غور فرمائیے گا ذرا توجہ سے کالو وہ مشرقین کہتے ہیں اتخذ اللہ ولد اللہ نے اولاد بنا لی اتخذ کا کیا مہین بنانا بنانا اتخذ اللہ ولد اللہ نے بیٹا بنا لیا اللہ نے اولاد بنا لی اس تاخذہ کے لفظ نے بنانے کے لفظ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ وہ اپنے نبیوں کو اللہ کا حقیقی بیٹا نہیں سمجھتے تھے دیکھیں ایک ہوتا ہے حقیقی بیٹے کا ہونا سلبی بیٹا پشت سے نکلا بیوی کی کوک سے جنم لیا یہ ہے حقیقی بیٹا اور ایک ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا اس میں کوئی فرق نہیں ہے بیٹا ہونا اور کسی کو بیٹا بنا لینا بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے نسبی بیٹا نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو یہ تعبیر جو قرآن نے استعمال کی اتخلاح والدہ کہ مشرقین کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا یہ تعبیر بتاتی ہے کہ وہ حقیقی معنی میں نبیوں کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بیٹوں کی طرح ہیں اللہ نے ان کو بیٹا کیا ہے بنا لیا ہے میرے پاس ایک اور دلیل بھی ہے میں اسے بھی پیش کرتا ہوں اللہ نے فرمایا کالتو ازیرو نبن اللہ و کالت ان سارا المسیحبن اللہ یہودی کہتے ہیں ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں پہلے یہودیوں کے علماء نے گدی نشینوں نے پیروں نے یہ پٹی پڑھائی لوگوں کو کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے پٹی پڑھائی کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں آگے چلیے قرآن کہتا ہے اس کے بعد یہودیوں کے مولویوں نے پیروں نے عیسائیوں کے مولویوں اور پیروں نے اپنی قوم کو کہا نہ اللہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں ذرا غور کیجئے گا پہلے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. جب لوگ اس کو مان گئے اس کے بعد ان علماء نے اور پیروں نے عوام کو کہا نہ اللہ ہم بھی اللہ کے کیا ہیں تو کیا خیال تھا ان کا بھی اللہ کی ایک بیوی بی ہے اور اس سے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. کس رنگ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شادی کی ہے اللہ کی بیوی بی ہیں اور اس کی بیوی بی کی کوک سے ہم نے جنم لے لیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ بیٹا ہے محبت کے رنگ میں پیار کے رنگ میں اختیارات کے رنگ میں جس طرح باپ کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے فلاں فیکٹری آج کے بعد تو چلائے گا زمین کا فلاں حصہ تیرے سپرد ہے دکان کا فلاں ٹائم تو نے کام کرنا ہے جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے اس رنگ میں بیٹا کہتے تھے پھر ایک دفعہ سمجھیے گا شاید کچھ نئے لوگ ہو آئے ہوں تو مخمسے کا شکار ہو گئے ہوں اس رنگ میں اتنے پاگل نہیں تھے اللہ کا نکاح ہوا ہے اللہ کی ایک بیوی بنی ہے اللہ نے وزیفیت ادا کی ہے اللہ کی بیوی کو پھر حمل ہو گیا ہوگا پھر اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہوگا اللہ نے کہا ہوگا اس کا نام ازیر ہے اتنے پاگل نہیں تھے اس رنگ میں نہیں بیٹا کہتے تھے اگر اس رنگ میں بیٹا کہتے ہوتے تو پھر یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اپنے آپ کو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں وہ اس رنگ میں بیٹا کہتے تھے کہ جس طرح اللہ نے جس طرح باپ کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے کھوٹی قسمتیں تونے کھڑی کرنی مسانے میں پتھری ہو جائے تو یہ تونے نکالنی لوگوں کو اولاد نہ ملے تو یہ تونے دینی بیٹا نہ ہو تو یہ تیرے سپرد ہے کچھ اختیار ان نبیوں ولیوں کے حوالے اللہ نے کر دیے یا وہ اس رنگ میں بیٹا کہتے تھے توجہ چاہوں گا اس رنگ میں بیٹا کہتے تھے جس طرح باپ کو اپنی اولاد سے بیٹے سے پیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتا اس کی درخواست مان لیتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کی درخواست کو رد نہیں کرتا اسی طرح اللہ ان کی سفارش کو بھی رد مڑ جھڑ کے بات یہیں پہ آئی ہماری سنتا نہیں اور ان کی مشرقی نے مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ پڑھیے گا سورج صافات مشرقی نے مکہ کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں فرشتے اللہ کی بیٹیاں پڑھیے قرآن پاک کس رنگ میں بیٹیاں کہتے تھے بے اللہ کی شادی ہوئی ہے پھر فرشتوں نے جنم لیا اور یہ بیٹیاں بن گئی اللہ تعالی نے بہت خوبصورت جواب دیا اللہ نے فرمایا واہ تھوڑا انصاف اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دیا ایک تو یہ جواب دیا قرآن مشرقین مکہ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں نہ سمجھتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ لٹک جاتا پریشان ہوتے بیٹا پیدا ہوتا تو خوش ہوتے تھے اللہ نے فرمایا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں بناتے عیسا اللہ کا بیٹا ازیر اللہ کا بیٹا ہے بیٹا ہونا بھی کوئی خوبی کی بات ہے اللہ کے لیے کل ہی میں نے ایک تفسیر دیکھی پرسوں ایک دلچسپ بات ہے دلّی میں کہیں عیسائی پادری لوگوں کو کہہ رہا تھا عیسی اللہ کے بیٹے. اس کو سمجھانے والے سمجھاتے تھے پاگل نبن اللہ سے لم وہ مانتا ہی نہیں عیسا اللہ کے بیٹے ایک پٹھیارا تھا وہ کہیں سے گزر رہا تھا اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا یار یہ کہتا ہے عیسا اللہ کے بیٹے ہیں بڑے بڑے لوگ سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی اس نے کہا ہٹو میں سمجھاتا ہوں اس کو میں سمجھاتا ہوں اس بٹارے نے کہا ہاں جی پادری صاحب اللہ کے کتنے بیٹے ہیں اس نے کہا ایک عمر اللہ کی کتنی ہے عمر کتنی ہے اللہ کی پادری کہنے لگا عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے اس نے کہا کچھ تو بکنا لاکھ سال دو لاکھ کروڑ سال ارب سال کچھ تو بتانا اس نے کہا لاکھ کروڑ کیا ہوتا ہے بٹارے نے کہا میری عمر پچونجا سال ہے میرے گیارہ پتر ہیں اللہ دی عمر اتنے کروڑوں سال ہے اکو ہی جمے آس اب جو لوگ ارد کھڑے تھے نا ان کو یہ بات سمجھ بھئی اگر بیٹا ہونا خوبی کی بات ہوتی اللہ کے لیے تو پھر اللہ کے بیٹے زیادہ ہوتے اگر یہ کوئی خوبی کی بات تھی پٹیارے نے بات تو بڑی کی بھائی اگر یہ کوئی خوبی کی بات ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو یہ اگر خوبی ہوتی تو پھر اللہ کے بیٹے زیادہ ہونے تو کبھی کبھی دلیل نہیں نہ کام آتی تو جٹکی دلیل کام یہ ہمارے چنیوٹ کے ایک علاقے میں ایک بندے نے دعویٰ کر دیا میں اللہ ہوں میں خدا ہوں میں رب ہوں بڑے بڑے علماء سمجھانے کے لیے آیا اس نے کہا جو کچھ کہو میں ہوں اللہ مولا منظور احمد چنیوٹی یہ گئے وہ خود سناتے ہیں میں گیا سمجھا سمجھا کے دلائل دے دے کے مانتا ہی نہیں ایک جٹ وہاں تھا اس نے کہا یار تم سارے مولوی ہٹو میں بات کر مجھے بات کرتا. آپ کریں اس نے کہا کیوں بھائی تھی اللہ ہے؟ کہا میں اللہ ہوں و حیات تیرے اختیار میں ہاں میرے اختیار میں اس نے کہا میں تو بڑی مدت سے تیری تلاش میں تھا میرا جوان پتر ماریا تن آج لبے تو وہ چادر دا وٹنا بنا کے اللہ والا دے گاٹیج ادھر جٹ وٹ چڑھا جاتا ہے آنے باہر نکلے نا کہا خدا دا نا ہی چڑ دے میں کوئی اللہ شرا جٹ مولوی نو کہ دلی من سا کبھی کبھی جٹکی دلیلیں بھی کام آ بھئی اولاد ہونا اگر اللہ کے لیے کوئی وصف ہے خوبی ہے تو پھر ایک بیٹا ہونا چاہیے تھا یہ اگر خوبی تھی تو پھر اللہ کے تو لاتا بیٹے ہونے چاہیے تھے بٹارے کی بات تو بڑی خوبصورت تھی اور دلیل اس کی بڑی مضبوط تھی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بئی مانا کہ جس طرح باپ بیٹی کی بات کو نہیں موڑتا اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی بات کو رد یہ سب مشرقین کا ایک ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے یہودیوں نے کہا ازیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ کے بیٹے ہیں اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو مان لیتا ہے موڑتا نہیں ہے اسی طرح اللہ بھی ان کی بات کو موڑتا نہیں ہے یہ ہمیں اللہ سے کام ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہم گناگار ہیں ہم پلیت ہیں بڑا حرامی شیطان تو سورت آراف پڑھیں اللہ آپ کو قرآن کا ذوق دے اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق دے یہ تو بڑی عجیب کتاب ہے صورت آراف میں اللہ نے مشرقین مکہ کی ایک حرکت کو ذکر کیا کہ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تو تینوں کپڑے دروازے پہ اتار کیا ننگے طواف مرد و عورت اکتھ قرآن نے اس سے منع کیا زینتکم نتہ کل مسجد لباس پہن کے آیا کرو اور لباس کا اترنا کوئی خوبی نہیں ہے لباس تو تمہارے بابا اور ماں کا جنت میں اتارا گیا تھا جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا وہ کوئی خوبی کی بات ہے لباس کا اتر جانا کوئی اچھی بات ہے کیا ہو گیا تمہیں باہر کپڑے اتار کے آتے ہو اب شیطان نے پٹی کیا پڑھائی ہے وہ ذرا سنے نا کیوں کپڑے باہر اتارتے ہیں شیطان نے مشرقین کو پٹی یہ پڑھائی ان کپڑوں میں تم گنا کرتے ہو جب زنا کرتے ہو چوری کرتے ہو ڈاکہ مارتے ہو سود کھاتے ہو شراب پیتے ہو تو یہ کپڑے تمہارے جسم پہ ہوتے ہیں چونکہ ان کپڑوں کے ساتھ تم گنا کرتے ہو لہذا گنا والے کپڑے پاک جگہ پہ کیسا چکر چلایا ہرانی نے بیت اللہ تو پاکیزہ جگہ ہے نا اور ان کپڑوں میں تو تم نے گنا کیے ہیں نا یہ کپڑے پلیت کپڑے بیت اللہ میں نہیں آنے چاہیے کوئی ان کو نہیں سمجھاتا تھا جس جسم نے گناہ کیا ہے وہ جسم تو تم بیت اللہ میں لا رہے ہو کسور سارا کپڑوں کا بن گیا ابلیس نے مشرقین نے مکہ کو یہ پڑھایا تمہارے کپڑے پلیت ہیں اور ہمارے دوستوں کو پڑھایا تھی خود پلیت ہو تمہاری نہیں سنتا ان کو یہ پٹی پڑھائی تم گناگار ہو شرابی ہو زانی ہو دین سے دور ہو پلیت ہو تمہ نہیں سنتا اور یہ بزرگ ہیں نیک بندے ہیں ان کی نہیں موڑتا ہاؤ شفا کر یہ ہم اللہ کے کیا کر دیتے ہیں قریب کر دیتے ہیں چنانچے اللہ نے مختلف صورتوں میں زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر کیا سورج زمر میں بتایا اور انسان یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میری نہیں سنتا میں گناہ گار ہوں یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی میری نہیں سنتا میں بدکار ہوں میری نہیں سنتا میں خطا کار ہوں بھول گیا ہے اس ٹائم جب ہم تین اندھیروں کے اندر تیری تصویریں بنا رہے تھے اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے ذرا دیکھیے ہم دیکھتے ہیں اس جگہ کو سفا نمبر ہے چار سو چودہ سفا نمبر ہے چار سو چودہ تیئیسواں پار ہے جلدی نکالی چار سو چودہ چار عربی کا ذرا اور طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ذہن میں رہے سفر نمبر چار سو چودہ تیئیسواں پارا صورت کا نام صورت زمر اور آیت نمبر چھ جی آیت نمبر چھ جی اس کا جواب دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی بیٹے بنا لیے اور بیٹوں کی طرح اللہ پیار کرتا ہے ان کی اللہ نہیں موڑتا ہماری اللہ نہیں سنتا اس کا جواب دیا آیت نمبر چھے کہاں سے شروع ہو رہے جی خلقکم من نفس واحدا سم جعال منہا زوجہا وانزل لکم من الانعام سمانیت ازواج اس سے پچھلی آیت کو دیکھیں جی آیت نمبر 4 کو دیکھیں جی لو اراد اللہ ایت تاخذا ولدن اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تم کہتے ہو زیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا لستفا مما یخلو کو ما اپنی مخلوق میں سے چن لیتا جس کو تم کہنے والے کون ہو میں نے بیٹا بنانا ہوتا تو میں خود بناتا نا اللہ الزامی جواب دے رہے اگر اللہ بیٹا بنانا چاہتا تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا لیکن اس کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے صبح نہ اولاد سے کیا ہے پاک اللہ, اللہ ہے اکیلا الکا بڑا زبردست ہیں خلق سماوات والارض بالحق اس اکیلے نے آسمان کو بنایا اس اکیلے نے زمین بنائی یکویر اللیلہ لنہارے لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر ویکویر النہارہ علی اللیلے اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر رات پہ دن آیا روشنی ہو گئی رات دن پہ آ گئی اندھیرا چھا گیا و سخر شمسہ والکمرہ اس نے کام میں لگا دیا سورج کو چاند کو کلوئی یجری ل مسمن یہ دونوں چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک قیامت ایک وقت مقرر تک اللہ سنو ہوزیزو وہ ہے زبردست گناہوں کو معاف کرنے والا خلقکم من نفس نفسم جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ثم جعل منها زوجا پھر اس کی جنس سے اس کی بیوی بنا دی پہلے اسے پیدا کیا پھر اس کی جنس سے اس کی بیوی بنا دی وانزل لكم من الانعام سماनिया تزوجن تمہارے لیے اس نے پیدا کیے آٹھ قسم کے جانور جو اس وقت عرب میں تھے گائے اونٹ بکری نر مل گیا تو کتنے ہو گئے آٹھ پیدا کیے اس نے آٹھ قسم کے جانور جو اس زمانے میں عرب کے اندر تھے آگے سنیے جی کم فی بطون ہاتے کم وہی ہے نا جو پیدا کرتا ہے تم کو فی بطون ہاتے کم تمہاری ماں کے پیٹوں میں بتون جمع بتن کی وہی ہے نا جو پیدا کرتا ہے تم کو فیبتو نے اما ہاتم تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلکم ممباد خلقن ایک حالت سے دوسری حالت میں ایک خلقت سے دوسری خلقت میں کیا نطفتن سما آلکتن سما مضب پہلے پانی کا گندا کترا پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا پھر اس سے بوٹی بوٹیوں میں ہڈیاں ہڈیوں پہ گوشت یہ ہے مطلب وہ پیدا کرتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں خلکم امباد خلقن ایک حالت سے دوسری حالت میں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں بڑھاتا چلا جاتا ہے فی ظلمات سلاسن اور پیدا بھی کرتا ہے تین اندھیروں میں پیٹ کا اندھیرا ایک رحم کا اندھیرا دو اس جلی کا اندھیرا جس جلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے اور جس میں لپیٹ کے تجھے باہر نکال دیا ماں کے پیٹ سے فی ظلمات تین سلاسن تین اندھیروں میں ہم نے تجھے بنایا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے رہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے رہے پہلے کترا ہے پھر لوتھڑا ہے پھر بوٹی ہے بوٹی کے اندر ہڈیاں سب بوٹی کے اندر ہڈیاں ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا پھر روپوں کی پھر آنکھیں دی قوتِ بسارت دی پھر کان دیے قوتِ سماعت دی پھر ہاتھ دیے اس کی انگلیاں بنائی یا حل انسان ما ماں گرہ کا بھی ربی کل کریم اللہ جی